او لم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء واصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اهل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا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 وہ اگر عقل سے کام لے تو سمجھ سکتی ہے کہ کچھ بدت پہلے جو لوگ اسی جگہ داد ایش دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا جھنڈا یہاں لہرا رہا تھا انہیں فکر و عمل کی کن غلطیوں نے برباد کیا اور یہ بھی محسوس کر سکتی ہے کہ جس بالاتر اقتدار نے کل انہیں ان کی غلطیوں پر پکڑا تھا اور ان سے یہ جگہ خالی کرا لی تھی وہ آج کہیں چلا نہیں گیا ہے نہ اس سے کسی نے یہ مقدار چھین لی ہے کہ اس جگہ کے موجودہ ساکنین اگر وہی غلطیاں کریں جو سابق ساکنین کر رہے تھے تو وہ ان سے بھی اسی طرح جگہ خالی نہ کرا سکے گا جس طرح اس نے ان سے خالی کرائی تھی اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے یعنی جب وہ تاریخ سے اور عبرتناک آثار کے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو خود بھلاوے میں ڈالتے ہیں تو پھر خدا کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی ناصح کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک آفتاب روشن کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی اور جو خود نہیں سننا چاہتا اسے پھر کوئی کچھ نہیں سنا سکتا قرآن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 مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پچھلی آیت میں جو ارشاد ہوا تھا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرما دی ہے اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دلوں پر مہر لگانے سے مراد ذہن انسانی کا اس نفسیاتی قانون کی زد میں آ جانا ہے جس کی سے ایک دفعہ جاہلی تعصبات یا نفسانی اغراض کے بنا پر حق سے منہ مو موڑ لینے کے بعد پھر انسان اپنی ضد اور حق دھرمی کے الجھاؤ میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے اور کسی دلیل کسی مشاہدے اور کسی تضربے سے اس کے دل کے دروازے قبول حق کے لیے نہیں کھلتے وما وجدنا ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا کوئی پاس عہد نہ پایا یعنی کسی قسم کے عہد کا پاس بھی نہ پایا نہ اس فطری عہد کا جس میں پیدائشی طور پر انسان خدا کا بندہ اور پروردہ ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے نہ اس اجتماعی عہد کا پاس جس میں ہر فرد بشر انسانی برادری کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے اور نو ذاتی عہد کا پاس جو آدمی اپنی مصیبت اور پریشانی کے لمحوں میں یا کسی جذبہ خیر کے موقع پر خدا سے بطور خود باندھا کرتا ہے انہی تینوں عہدوں کے توڑنے کو یہاں فس قرار دیا گیا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 اوپر جو قصے بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ جو قوم خدا کا پیغام پانے کے بعد اسے رد کر دیتی ہے اسے پھر ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا اس کے بعد اب موسا اور فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ کئی رکوع تک مسلسل چلتا ہے جس میں اس مضمون کے علاوہ چند اور اہم سبق بھی کفار قریش یہود اور ابال لالے والے گروہ کو دیے گئے ہیں کفار قریش کو اس قصے کے پیرائے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعوت حق کے ابتدائی مرحلوں میں حق اور باطل کی قوتوں کا جو تناسب بظاہر نظر آتا ہے اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے حق کی تو پوری تاریخی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ایک نئی قوم بلکہ ایک نئی دنیا کی اقلیت سے شروع ہوتا ہے اور بغیر کسی سر و سامان کے اس باطل کے خلاف لڑائی چھیڑ دیتا ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی قوموں اور سلطنتوں کی طاقت ہوتی ہے پھر بھی آخر کار وہی غالب آ کر رہتا ہے نیز اس قصے میں ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دائی حق کے مقابلے میں جو چالیں چلی جاتی ہیں اور جن تدبیروں سے اس کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کس طرح الٹی پڑتی ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کی ہلاکت کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو کتنی کتنی طویل مدت تک سنبھلنے اور درست ہونے کے مواقع دیتا چلا جاتا ہے اور جب کسی تنبیہ کسی سبق آموز واقع اور کسی روشن نشانی سے بھی وہ اثر نہیں لیتے تو پھر انہیں کیسی عبرتناک سزا دیتا ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کو اس قصے میں دوہرا سبق دیا گیا ہے پہلا سبق اس بات کا کہ اپنی قلت و کمزوری کو اور مخالفین حق کی کثرت و شوکت کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ ٹوٹے اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوتے دیکھ کر وہ دل شکستہ نہ ہوں دوسرا سبق اس بات کا کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کسی روش اختیار کرتا ہے وہ پھر یہودیوں ہی کی طرح خدا کی لانت میں گرفتار بھی ہوتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان کی اپنی عبرتناک تاریخ پیش کر کے انہیں باطل پرستی کے برے نتائج پر متنوع کیا گیا ہے اور اس پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو پچھلے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کو تمام آمیزشوں سے پاک کر کے پھر اس کی اصلی صورت میں پیش کر رہا ہے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا یعنی ان کو نمانا اور انہیں جادوگری قرار دے کر ٹالنے کی کوشش کی جس طرح کسی ایسے شعر کو جو شہریت کا مکمل نمونہ ہو تک بندی سے تعبیر کرنا اور اس کا مذاق اڑانا نہ صرف اس شعر کے ساتھ بلکہ نفس شاعری اور ذوق شعری کے ساتھ بھی ظلم ہے اسی طرح وہ نشانیاں جو خود اپنے من جانب اللہ ہونے پر سری گواہی دے رہی ہوں اور جن کے متعلق کوئی صاحب عقل آدمی یہ گمان نہ کر سکتا ہو کہ شہر کے زور سے بھی ایسی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں بلکہ جن کے متعلق خود فن شہر کے ماہرین نے شہادت دے دی ہو کہ وہ ان کے فن کی دسترس سے بالاتر ہیں ان کو سہر قرار دینا نہ صرف ان نشانیوں کے ساتھ بلکہ عقل سلیم اور صداقت کے ساتھ بھی ظلم عظیم ہے وقال موسیٰ فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اقول اللہ اللہ علی اللہ اللہ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 میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے سریح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے موسا نے کہا اے فرآون لفظ فرعون کے معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد قدیم اہل مصر سورج کو جو ان کا مہادیو یا رب آلہ تھا رع کہتے تھے اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا اہل مصر کے اعتقاد کی روح سے کسی فرما کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ راغ کا جسمانی مظہر اور اس کا عرضی نمائندہ ہو اسی لیے ہر شاہی خاندان جو مصر میں برسر اقتدار آتا تھا اپنے آپ کو سورج بنسی بنا کر پیش کرتا اور ہر فرما روا جو تقدشی ہوتا فرعون اون کا لقب اختیار کر کے باشندگاہ ملک کو یقین دلاتا کہ تمہارا رب آلہ یا مہادیو میں ہوں یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسا علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور جو بلاخر غرف ہوا موجودہ زمانے کے محققین کا عام میدان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رامسس دوم تھا جس کا زمانہ حکومت 1292 سے 1225 قبل مسیح تک رہا اور دوسرا فرعون جس کا یہاں ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے منفتح یا منفتح تھا جو اپنے باپ رامسس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا بالک ہوا یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسا علیہ السلام کی تاریخ وفات بارہ سو بہتر قبل مسیح ہے لیکن بہرحال یہ تاریخی قیاسات ہی ہیں اور مصری اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے تطابق سے بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے حضرت موسا علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فراؤن کے پاس بھیجے گئے تھے ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی یعنی اسلام قبول کرے دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھی اپنے پنجائے ظلم سے رہا کر دے قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا کہیں یکجا ذکر کیا گیا ہے اور کہیں موقع و محل کے لحاظ سے صرف ایک ہی کے بیان پر اکتفا کیا گیا فرون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر فألقا فإذا هِيَ فہب مُبِينٌ ونزع يده فإذا هي بيضاء موسا نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اجدہا تھا اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا یہ دو نشانیاں حضرت موسا علیہ السلام کو اس امر کے ثبوت میں دی گئی تھی کہ وہ اس خدا کے نمائندے ہیں جو کائنات کا خالق اور فرما روا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں پیغمبروں نے جب کبھی اپنے آپ کو فرستہ رب العالمین کے حصے سے پیش کیا تو لوگوں نے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی رب العالمین کے نمائندے ہو تو تمہارے ہاتھوں سے کوئی ایسا واقعہ ظہور میں آنا چاہیے جو قوانین فطرت کی عام روش سے ہٹا ہوا ہو اور جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ رب العالمین نے تمہاری صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنی براہ راست مداخلت سے یہ واقعہ نشانی کے طور پر صادر کیا اسی مطالبے کے جواب میں انبیاء نے وہ نشانیاں دکھائی ہیں جن کو قرآن کی اصطلاح میں آیات اور متکلمین کی اصطلاح میں موجزات کہا جاتا ہے ایسے نشانات یا موجزات کو جو لوگ قوانین فطرت کے تحت صادر ہونے والے عام واقعات قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ در حقیقت کتاب اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کے درمیان ایک ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو کسی طرح معقول نہیں سمجھا جا سکتا اس لیے کہ قرآن جس جگہ سریح طور پر خارق عادت واقع کا ذکر کر رہا ہو وہاں سیاق و سباق کے بالکل خلاف ایک عادی واقعہ بنانے کی جدوجہد محض ایک بھونڈی سخن سادی ہے جس کی ضرورت صرف ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو ایک طرف تو کسی ایسی کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہتے جو خارق عادت واقعات کا ذکر کرتی ہو اور دوسری طرف آبائی مذہب کے پیدائشی متعقد ہونے کی وجہ سے اس کتاب کا انکار بھی نہیں کرنا چاہتے جو فی الواقع خارق عادت واقعات کا ذکر کرتی ہے معجزاد کے باب میں اصل فیصلہ کن سوال صرف یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو قانون پر چلا دینے کے بعد معطل ہو چکا ہے اور اب اس چلتے ہوئے نظام میں کبھی کسی موقع پر مداخلت نہیں کر سکتا یا وہ بالفعل اپنی سلطنت کی زبان تدبیر و انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ہر آن اس کے احکام اس سلطنت میں نافذ ہوتے ہیں اور اس کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ اشیاء کی شکلوں اور واقعات کی آدھی رفتار میں جزی طور پر یا کلی طور پر جیسا چاہے اور جب چاہے تغیر کر دے جو لوگ اس سوال کے جواب میں پہلی بات کے قائل ہیں ان کے لیے موجزات کو تسلیم کرنا غیر ممکن ہے کیونکہ موجزات نہ ان کے تصور خدا سے میل کھاتا ہے اور نہ تصور کائنات سے لیکن ایسے لوگوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر و تشریح کرنے کے بجائے اس کا صاف صاف انکار کر دیں کیونکہ قرآن نے تو اپنا زور بیان ہی خدا کے مقدم و ذکر تصور کا افطار اور موخر ذکر تصور کا اس بات کرنے پر صرف کیا ہے بخلاف اس کے جو شخص قرآن کے دلائل سے مطمئن ہو کر دوسرے تصور کو قبول کر لے اس کے لیے معجزے کو سمجھنا اور تسلیم کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا ظاہر ہے کہ جب آپ کا عقیدہ ہی یہ ہوگا کہ ازدحے جس طرح پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح وہ پیدا ہو سکتے ہیں اس کے سوا کسی دوسرے ڈھنگ پر کوئی اژدہ پیدا کر دینا خدا کی قدرت سے باہر ہے تو آپ مجبور ہیں کہ ایسے شخص کے بیان کو قطعی طور پر جھٹلا دیں جو آپ کو خبر دے رہا ہو کہ ایک لاٹھی ازدہ میں تبدیل ہوئی اور پھر ازدہ سے لاٹھی بن گئی لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ بے جان مادے میں خدا کے حکم سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور خدا جس مادے کو جیسی چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے اس کے لیے خدا کے حکم سے لاٹھی کا اسدہ بننا اتنا ہی غیر عجیب واقعہ ہے جتنا اسی خدا کے حکم سے انڈے کے اندر بھرے ہوئے چند بے جان مادوں کا اضدا بن جانا غیر عجیب ہے مجرد یہ فرق کہ ایک واقعہ ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے اور دوسرا واقعہ صرف تین مرتبہ پیش آیا ایک کو غیر عجیب اور دوسرے کو عجیب بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہے